أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم ريحا سرسرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونظر وَلَقَدْ يَسْهَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ سَمُودُ بِالنُّذُرْ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَلَّ فِي ظَلَالٍ وَسُعُرْ أَوُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فَكَيْفَ كَانَ فقان عذاب إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ارس العلیہ واحد فقانو کا وَلَقَدْ مل الْقُرْآنَ و فَهَلْ القرآن فہل مقصد سور قمر کا گزشتہ سورت کی تفصیل اور وضاحت ہے گزشتہ صورت میں سابقہ اقوام کا اجمالاً ذکر کیا گیا تھا اس صورت میں انہی واقعات کی تفصیل یہ کی جاتی ہے اور ہر واقعے کے بعد قرآن کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور یہ تخویف دنیاوی پر یہ واقعات یہ ذکر کیے گئے ہیں صورت میں تخویف کا مضمون یہ زیادہ ہے صرف آخر کی دو آیات میں بشارت اور خوشخبری وہ دی گئی ہے اس صورت میں ہر واقعے کے بعد و لقدیس سرن القرآن ذکر فعال میں مدقر کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف پلٹ آؤ یہ قرآن ہی میں بچاؤ ہے جیسے اس حدیث میں آتا ہے یا علی ستكن فطنت اے علی عن قریب بہت فتنے يہ رونما ہو جائیں گے حضرت علی نے پوچھا ومل مخر جمن ہا يہ رسول اللہ کہ اے اللہ کے پیغمبر ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ان فتنوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وجہ جو ذکر کی ہے کہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب فتنوں سے نکلنے کا راستہ یہ اس لیے ہے فی نبا قبل قبلکم کہ قرآن میں گزشتہ اقوام یہ جی ان کے احوال اور ان کے اخبار ذکر کیے گئے ہیں یہ صورت یہ فی نب اما قبل یہ جی اسی کا نمونہ ہے اور اس میں گزشتہ اقوام کی ہلاکت یہ جی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان قوموں کو کیوں ہلاک کیا اور جن کو اللہ نے نجات دی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی صورت میں تخویفی دنیاوی پر پانچ واقعات یہ ذکر کیے گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قوم نوح قوم عاد قوم سمود یہ قوم لوت اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے یہ ان کی ہلاکت کے واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت وہ بیان کی گئی جی اب یہاں سے دوسرا واقعہ ہے یہ جی قوم عاد یہ جی ان کی ہلاکت یہ بیان کی جاتی ہے یہ جی قوم عاد کی ہلاکت یہ جی ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے سورہ فجر میں یہ جی قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد والفجر فجر احماد الم یخلق مصلوحافل بیلاد عاد وہ لوگ تھے کہ پھر دنیا میں ان کی طرح وہ قداور اور وہ بڑے تن والے وہ اللہ نے پیدا نہیں کیے تھے لیکن سرکش تھے کہ اللہ نے ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تھا جب ایمان نہیں لائے اور باقاعدہ ڈرایا انہیں تو پھر عذاب میں گرفتار ہوئے جی سات راتیں اور آٹھ دن یہ ان پر یہ عذاب چلتا رہا اور ان پر مسلسل منحوس ہوا چلی جس میں سردی بھی تھی ٹھنڈی ہوا تھی اور بڑی سخت ہوا بھی تھی ہوا کا جو جکڑ ہے تو وہ آ جاتا اور ان کو اٹھا کر زمین پر اس طرح وہ پٹک دیتا ہوا اسے پٹک دیتے کہ جیسے کھجور کے یہ پرانے تنے یہ زمین سے اکھاڑ کر وہ زمین پر وہ ڈال دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ذرہ ذرہ وہ ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید نے یہاں پر ان کی ہلاکت کا یہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے یہ جی قد بتادن جٹلایا تاعد نے قوم آد نے حضرت حد علیہ السلام کو فق فقان آذابی و تو پس کیسا تھا میرا عذاب ونذر یہ اور میرا ڈرانا نظر یہ کبھی مزدری معنی میں آتا ہے جیسے یہاں پہ بمانہ انظار کے اور کبھی نظر یہ نظیر کی جمع ہوتی ہے بمانہ نذیر ڈرانے والا اور نظر یعنی ڈرانے والے تو پس کیسا تھا میرا عذاب و نظر اور میرا ڈرانا یہ نا ارسل نا علیہ ہن اس سے پہلے ہم ان واقعات کی گزشتہ صورتوں میں کافی وضاحت یہ ہم کر چکے ہیں میں ان کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا میں ان کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا سورت میں اور دیگر مختلف صورتوں میں انا ارسل بے شک ہم نے بھیجی تھی ان پر ہوا سرسرن سرن ٹھنڈی ہوا وہ ٹھنڈی سخت ہوا کہ جو بڑی تیز بھی تھی اور بڑی ٹھنڈی بھی تھی فی یوم نحس مستمر یہ جی ان یہاں پہ یوم ذکر کیا ہے حالانکہ سورہ حاقہ میں سورہ حاقہ آیت نمبر سات میں آتا ہے یہ پارہ نمبر انتیس میں سخ رہا علیہم سب علیال وثمانیت ایام حسوما کہ اللہ نے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن یہ عذاب یہ ان پر مسلسل تھا اور سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں بھی وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ وہاں پہ بھی ایام جمع تھا تو کبھی کبھی قرآن یوم ذکر کرتا ہے مراد اس سے وہ وقت ہوتا ہے ان پر یہ پورا ہفتہ یہ عذاب یہ چلتا رہا تو یوم یعنی وہ وقت اور وہ دن جو ان پر تھے بےشک ہم نے بھیجی ان پر ہوا وہ ٹھنڈی اور سخت ہوا فیوں میں نہ ان منحوس دنوں میں مستمر کہ جو دائمی تھے کہ جو نحوست وہ ان پر دائمی تھی مستمر دائمی یعنی وہ ہوا مسلسل ان پر آٹھ دن اور سات راتیں وہ چلتی رہی یعنی بالکل وہ رکی نہیں ہے مطلب یہ کہ پہلے دن سے جو ان پر یہ اللہ کی طرف سے یہ نحوست یہ پڑی ہے تو یہ نحوست یہ ان سے اس وقت تک نہ اٹھی کہ جب تک کہ وہ سارے مکمل طور پہ وہ ہلاک نہ کر دیے گئے فیو میں نہ مستمر کہ ان منحوس دنوں میں مستمر کے جو دائمی تھے بعض لوگ دنوں میں کہ یہ دن یہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ دن میرے لیے منحوس ہے یاد رکھیں دنوں میں کہ اچھائی اور برائی یہ نہیں ہوتی علامہ ابن قیم نے مفتاح و دار سعدہ میں جی اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ اسے ایک نعمت دے دیتے ہیں اولاد ہوتی ہے وہی دن ایک دوسرے کے لیے وہ غم کا دن ہوتا ہے تو دنوں میں بذات خود یہ اچھائی اور برائی وہ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو اضافت یوم کی نحس اس منحوس کی طرف کی گئی ہے تو یہ ان لوگوں کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دن ان پر منحوس تھے ان کی نافرمانی اور ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ ان کی نافرمانی اور ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ بعض لوگوں نے ایک دن کو منحوس بنایا ہوتا ہے خصوصاً جو بدھ کا دن ہے اور پھر مہینے کی جو آخری بدھ ہوتی ہے تو اس میں لوگ سفر نہیں کرتے اس میں لوگ کام کاج نہیں کرتے کپڑے نہیں دھوتے کہ یہ منحوس ہے کچھ دنوں پہلے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ پنجاب سے ایک لڑکا جو ہے تو وہ یہاں پہ کام کرتا ہے ایک دکان میں تو میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مالک اس مزدور سے کہتا ہے کہ تم کل چلے جاؤ تو اس نے کہا نہیں کل میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا کیوں اس نے کہا کہ نہیں میں منگل کو سفر نہیں کرتا تو اب لوگوں میں اسی طرح کی عقیدے وہ رائج ہیں کہ فلاں دن اس پر میرے لیے سفر اچھا نہیں ہے اور فلاں دن میں یہ فلاں کام یہ نہیں کرتا اور آج میں فلاں فلاں کی شکل دیکھی ہے تو اسی پر میں اٹھا ہوں اسی لیے دن اچھا نہیں ہے تو یہ سارے یہ وہ شرک فیلی والے نظریات ہیں اور شرک فیلی کی عقیدے ہیں اور اس پر علامہ ابن قیم نے مفتاح دار سعدہ میں بڑی اچھی وضاحت کی ہے اور اس پر بڑی تفصیل کی ہے تو ایک ہی دن ایک کے لیے اچھا ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ برائی کی خبر وہ لاتا ہے فی میں نہ ان منحوز دنوں میں مستمر کے جو دائمی تھے مستمر دائمی تھے اور یا مستمر کہ ایک معنی وہ یہ بھی ہے مستمر جی مستمر دائمی اور ہمیشہ نحس مستمر تنزا کا انز و نخل منقر طنز اکاڑتی تھی وہ ہوا اناسا لوگوں کو جی انہیں قوم عاد والوں کو جی اکاڑتی تھی وہ ہوا لوگوں کو کا انہوں آجاز نخل منقعر یعنی زمین سے انہیں ایسے اٹھاتی تھی کن نہم آجاز و نخل منقعر کہ گویا کے وہ تنے ہیں کجور کے منقعر جڑ سے اکڑے ہوئے جیسے جڑ سے اکڑے ہوئے کجور کے تنے وہ نکالے جاتے ہیں تو اسی طرح جی ان پر بھی یہ کیا گیا تھا منقعر انقعار جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑنا فقی فقا نا آزادی تو پس کیسا تھا میرا عذاب و اور میرا ڈرانا ولقد لقدیت سرن القرآن لِلذِّكْرِ تین تاکیدات یہاں پہ اس جملے میں قرآن نے ذکر ہے ایک یہ کہ یہ جملہ قسمیہ ہے اور میں نے کل بتایا تھا درس میں کہ کبھی کبھی عربی میں بعض جملے وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ قسم کے الفاظ ظاہر نہیں ہوتے لیکن وہ قسم غیر سری ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جملہ قسمیہ ہے دوسرا یہ کہ لام تاقید اور قد یہ تیسری تاکید یعنی تین تاکیدات کے ساتھ قرآن نے کہا ہے ذکری اور تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو لے نصیحت کے لیے فہل میں مدکر تو ہے کوئی نصیحت لینے والا یہ جی اللہ کی بات نہیں مانتا لیکن مولویوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے جاہلوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے کہ قرآن کے لیے جب تک اتنے علوم بندہ نہ سیکھے تب تک قرآن وہ سیکھ نہیں سکتا تو اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانتے قرآن آسان ہے اور اور یہ یاد رکھیں قرآن کے بغیر نا کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ عمل کی اصلاح ہوتی ہے جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ قرآن کے بغیر ہی ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے اور قرآن کے بغیر ہی ہم ہمارے عقیدے کی ہمارا ایمان درست ہے اور ہمیں ایمان کی تفصیل معلوم ہے تو یاد رکھیں شیطان نے انہیں ایک بہت ہی ایک غلط فہمی میں ڈالا ہے اور یہ لوگ یہ صحیح راستے پہ گامزن نہیں ہیں فہل میں مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا ہماری طرف سے ہمارے عمل اور ہمارے کردار کی طرف سے یہی جواب ہے کہ ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے ورنہ اگر نصیحت حاصل کرتے تو آج قرآن سے جاہل نہ ہوتے یہ سمود بن نظر یہ تیسرا واقعہ ہے تیسرا واقعہ ہے قوم سمود کا اور ان کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا اور یہ انہیں عاد کی اولاد ہے اس پہلے والے عاد کو آد اولا کہا جاتا ہے اور قوم سموت کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں عاد ثانیہ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی شرک کرنے والے تھے اور انہوں نے جی ایک منٹ جی تو انہیں عاد ثانیہ یہ کہا جاتا ہے جی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کون سا معجزہ چاہتے ہو تو انہوں نے فرمائشی معجزہ یہ طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ فلاں چٹان سے ایک ایسی اونٹنی جو ہے وہ نکالو کہ جو حاملہ ہو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی چٹان پٹھی اور اسے اونٹنی نکلی اور اس نے فورن جو ہے وہ بچہ دیا لیکن نہ ماننے والے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معجزات دیکھتے ہیں یہ معجزہ دیکھ کر بھی ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا کوئی ایمان وہ نہیں لایا حضرت صالح علیہ السلام جی انہوں نے اللہ کی طرف سے جی ان کے درمیان وہ جو گاس اور پانی کی باری تھی تو ان قوم اور اونٹنی کے درمیان اس کی باری مقرر کر دی قوم کو بتایا کہ اگر تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے بری نیت سے تو تب تک تم جی اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے اور یہ ایک دن یہ کھائے گی اور یہ پیے گی پانی پیے گی اور یہ چارہ کھائے گی اور تم لوگوں کو دودھ بھی دے گی لیکن یہ باری یہ چلتی رہی اور ایک دن قوم جو ہے تو وہ یہ استعمال کرے گی لیکن آہستہ آہستہ یہ بات بھی انہیں پھر ناگوار گزرنے لگی اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے پھر ایک آدمی کو تیار کیا خدار ابن صالف اس بدبخ نے اس کی اس اونٹنی کی ٹانگیں جو ہے تو وہ کاٹ دیں تو وہ گرا وہ اونٹنی گری اور اسی طرح اسے ہلاک کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تین دن کا الٹیمیٹم دیا اور تین دن کے بعد پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور یہ جیسے وہ ایک باڑھ میں جانوروں کو بند کر دیا جاتا ہے تو وہ اور پھر باڑھ کے اندر جو ایک چرواہا ہوتا ہے اور وہ اپنے جانوروں کو جو گھاس ڈالتا ہے اور اسی گھاس پر وہ جانور وہ اسے کھاتے بھی ہیں اور اس کے اوپر وہ, وہ گند بھی وہ پھیلا دیتے ہیں اور اپنی ٹانگوں کے نیچے پیروں کے نیچے اس گاس کو وہ چورا چورا جو ہے وہ کر دیتے ہیں تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کی حالت ایسی ہی کر دی یہ جی قزب سمود بن نظر جٹلایا تھا قوم سمود نے بن نظر اب یہاں پہ نظر نذیر کی جمع ڈرانے والوں کو حالانکہ انہوں نے ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جٹلایا تھا لیکن چونکہ تمام پیغمبروں کی اصول ایک ہیں تو اسی وجہ سے ایک پیغمبر کی تقزیب یہ تمام پیغمبروں کی تقزیب کے مترادف ہے فکالو تو انہوں نے کہا اب مننا واحداً کہ کیا, کوئی کہ کیا ایک انسان منہ جو ہم میں سے ہے واحدا اور وہ بھی ایک ہے تین اعتراضات کی ایک تو یہ یہ ہماری طرح کا بشر ہے انسان ہے یعنی ان کے نزدیک تصور نبوت کا یہ تھا کہ یہ انسانوں کے بغیر کوئی اور مخلوق ہوگی اور ہم میں سے یعنی ہم اسے جانتے ہیں ہمارے علاقے کا ہے تو اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں اور واحد ایک بھی ہے کوئی لشکر بھی نہیں ہے یعنی یہ بھی ایک انسان کی اسے جٹلانے کا ایک سبب ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ پورا جتنا نہیں ہے پورا لشکر نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ درست کیسے ہو سکتا ہے آیا ایک بشر ایک بشر انسان جو ہم میں سے ہے واحد ایک نہ تو ہم اس کی تابے داری کریں تو اگر ہم ایسی صورت میں اس ایک بندے کی تابے داری کریں گے کہ جو انسان بھی ہے اور جو ہم میں سے ہی ایک شخص ہے تو اگر ہم ایسا کام کریں گے ان نہ تو بے شک ہم اس وقت لفی ضرور گمراہی میں ہوں گے پاگل پن جنون میں ہوں گے ہم تو بڑے پاگل ہوں گے کہ ایک ہی بندے کے پیچھے ہم چلے یہ اول کی یا ذکر ممبئی نے دی گئی ہے اسے نصیحت علیہ اس پر آیا دی گئی ہے نصیحت علیہ اسے نے ممبیننا ہمارے درمیان میں سے یعنی کوئی اور نہیں ملا کہ وہ اسے اللہ نصیحت دیتے یعنی ہمیشہ کافر اور مشرک اور جو دین کا دشمن ہے تو وہ اپنی اقل کو ہی مایار بناتا ہے جو آیا دی گئی ہے نصیحت اسے ممبیننا ہمارے درمیان میں سے کوئی اور نہیں تھا بلہو اکذابن اشر بلکہ ہے یہ قزاب مبالغ کا ہے بڑا جھوٹا اشر اور بڑا شرارتی یہ تو بڑا شرارتی ہے یہ اشر بڑا شرارتی اسی لیے تبلیغ میں یہ قرآن کے بیان میں تم نے غصہ نہیں ہونا تم نے تیش میں نہیں آنا اور جذبات میں نہیں آنا وجہ یہ کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگوں پر طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے فتوے وہ لگائے گئے ہیں حالانکہ ہمیں ابھی ایسی صورت کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا ہمارے سامنے ایسی صورت حال وہ سامنے نہیں آئی اور ان پیغمبروں کو یہ ان پر یہ فتوے یہ داغے گئے ہیں بل ہوا اشر بلکہ یہ بڑا جھوٹا ہے اشر اور بڑا شرارتی سیالم انقریب وہ جان لیں گے غدن غدن کل مراد یہاں پہ یعنی جلد ان قریب وہ جان لیں گے غدن بہت جلد یعنی بہت جلدی وہ جان لیں گے قریبن کے معنی میں منل کرزاب العشر کہ کون ہے بڑا جوٹا اور وہ بڑا شرارتی کون ہے بڑا جوٹا اور بڑا شرارتی آج ہم پہ بھی یہ فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بڑی سخت بات کرتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو اگر تمہارے بارے میں ایسے فتو وہ لوگوں نے یہ جی ایسی باتیں کر دی تو کون سا جی تمہیں پہلی مرتبہ یہ باتیں یہ کی گئی ہیں۔ یہ انا مرسلناقت فتنط الحم بے شک ہم بھیجنے والے ہیں کا اونٹنی کا فتنط اللہ یہ جی ان کی آزمائش کے لیے فتنہ یہاں پہ مفول لہو ہے ان کی آزمائش کے لیے فرتقبہم تو پس آپ انتظار کریں پیغمبر ان پر وسطر اور صبر کریں صبر کریں ان کے انجام کام اور خبر دے دیں انہیں ان الماء اقسمت بینہم کہ بے شک پانی وہ بانٹا ہوا ہے بینہم ان کے درمیان پانی جو ہے وہ تقسیم ہے ان کے درمیان پانی تقسیم ہے ان کے درمیان سورہ شعرا ایک نمبر 155 میں گزرا تھا قسمت کے شک پانی وہ تقسیم کیا گیا ہے ان کے درمیان یعنی قوم کے درمیان اور اونٹنی کے درمیان کل شرب شرب پانی کے حصے کو کہتے ہیں کل شربن ہر پانی کا حصہ محتظر جی اس کے لیے حاضری کا وقت ہے یعنی اونٹنی وہ اپنے پانی کے نمبر پہ وہ حاضر ہوگی اور قوم وہ اپنے دن پر وہ پانی لے گی اور یہ پانی ان کے درمیان یہ تقسیم کیا گیا ہے اور جس دن اونٹنی وہ پانی نہیں پیے گی تو اس دن وہ قوم کو دودھ پلائے گی پوری قوم کو موجزہ تھا فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ تو پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک مشرک تھا قدار ابن سالف قدار ابن سالف اسی کو انہوں نے آمادہ کیا اور اسی بدبخ نے یہ کام کیا ہے فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو فَتَعَاتَا تو اس نے اپنا ہاتھ دراز کیا فَعَقَرْ اور اس نے زخمی کیا اس اونٹنی کو سورہ شمس میں آتا ہے اشقا آیت نمبر بارہ میں کہ جب انہوں نے بھیجا اپنی اس بدبخت کو اس بدبخت کو انہوں نے یہ بھیجا اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے فتح واحد کا سیگا ہے اور فعقر یہ بھی واحد کا سیگا جبکہ سورہ آراف میں سورہ آراف آیت نمبر ستتر میں فعقرو اسی طرح سورہ شمس آیت نمبر چودہ میں بھی آتا ہے فعقرو ہا فقر تو وہاں پہ بھی جمع ہے اور یہاں پہ واحد کا سیگا لایا گیا ہے اصل میں یہ کام کہ اونٹنی کو زخمی کرنا اور اسے ہلاک کرنا یہ ایک بدبخ نے کیا تھا قدار ابن صالف نے لیکن چونکہ پوری قوم اسی پر راضی تھی تو اسی وجہ سے پوری قوم کی جانب وہ نسبت کی جاتی ہے اور انہوں نے اس کا ہاتھ روکا نہیں تھا تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں الفاظ گناہ کا کرنے والا اور اس پر خاموش رہنے والا سویان یہ دونوں برابر ہیں ایک بندہ تمہارے سامنے وہ ظلم کر رہا ہے بیدات کر رہا ہے اور تم اسے روکتے نہیں اور تمہاری قدرت بھی ہے تو تم اس کا مطلب یہ کہ تم اس پر راضی ہو اسی لیے تمہاری جانب بھی وہ نسبت وہ کی جائے گی بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصر اخا کا ظالمن او مظلومن کہ اپنے بھائی خواہ وہ ظالم ہو تو اس کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو کر لیں گے وہ تو ہمیں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں رسول اللہ نے خود وضاحت کی تم من الظلم میں ظلم ظالم کو ظلم سے منع کرو اس کا ہاتھ روکو تو یہاں پہ انہوں نے کیونکہ اسے روکا نہیں تو اسی لیے پوری قوم کی جانب وہ نسبت کی جاتی ہے فتح فاقر تو انہوں نے ہاتھ دراز کیا تو اس نے ہاتھ دراز کیا اس بدبخ نے فاقر اور اس نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا فقئی فقا نہ و نظر تات اصل میں کہتے ہیں عربی میں تاعت الرجل کہ ایک شخص یہ پیروں کی انگلیوں پر یہ کھڑے ہو کر یہ ہاتھ بڑھائے یعنی اوپر سے کوئی چیز وہ حاصل کر رہا ہے اور پیروں کی انگلیوں پر وہ کھڑے ہو کر وہ ہاتھ بڑھائے فتح فاقر تو اس نے ہاتھ دراز کیا بے تاطی یہ بیوع میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ مو سے تو کچھ نہ کہے ایک بندہ جو ہے تو وہ پیسے دے دکاندار کو اور دکاندار جو ہے تو وہ اسے چیز تھما دے تو اسے بیع تااتی کہا جاتا ہے فتاعتا فقر تو اس نے ہاتھ دراز کیا آگے بڑھایا فاقر اور اس نے ہلاک کر دیا اس اونٹنی کو اس کو زخمی کر دیا فکیف کان عذاب ونذر تو پس کیسا تھا میرا عذاب ونذر اور میرا ڈرانا انا ارسلنا علیہم صیحتا واحده بے شک ہم نے بھیجا ان پر بے شک ہم نے بھیجی ان پر چیخ ایک ایک چیخ ہم نے ان پر بھیجی فکان مستر تو تھے وہ جیسا کہ حشی مل مستر جیسا کہ وہ کوڑا یا جیسا کہ وہ گاز یا جیسا کہ وہ کوڑا المستر یا جیسا کہ وہ گاز کھائی گئی المستر یہ باڑ بنانے والے کا مستضر احتجار اصل میں وہ جو باڑ بنایا جاتا ہے جانوروں کو رات میں وہاں پہ ٹہرانے کے لیے حضر اصل میں روکنے کو کہتے ہیں حضیرہ لکڑیوں وغیرہ کا جو باڑا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جانوروں کو رات رکوانے کے لیے تو اسے حضیرہ کہا جاتا ہے تو فکانوں کا حشی مل محتظر تو تھے وہ جیسے وہ گاس کھائی گئی المختر باڑ بنانے والے کی وہ جو باڑ ایک چرواہے نے وہ بنائی ہوتی ہے اپنے جانوروں کے لیے اور اس میں وہ جانوروں کو وہ جو گاس دیتا ہے کھانے کے لیے حشیم اصل میں وہ جو گاس وہ کھائی جائے اور اسے توڑ دیا جائے تو وہ مراکیوں کے جانور اس پر وہ چلتے ہیں پوری رات اور اس پر وہاں پہ گندگی بھی کرتے ہیں تو پھر اسے حشی مل کہا جاتا ہے فکانو کا حشی یعنی مستر یہ ہلاک ہوئے تو بالکل ایسے تھے کہ بالکل یہ ذرہ ذرہ ہو چکے تھے اور ان سے بدبو وہ بھی آ رہی تھی قرآن نے یہ تجبی دی ہے فکانو کا حشی تو تھے وہ جیسا کہ وہ کوڑا تھا المستر باڑ بنانے والے کا المستر باڑ بنانے والے کا کہ قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں قوم سموت پر یہ جو عذاب نازل ہوا ہے تو کبھی قرآن سحطََ واحدہ جیسے یہاں پہ کبھی قرآن اس سے تعبیر کرتا ہے کبھی قرآن جیسے سورہ زاریات میں فاخذت و مسائقہ ساروں سے مراد ایک ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سورہ زاریات میں شائقہ ذکر کیا تھا سورہ عراف میں آیت نمبر اٹھتر میں رچفہ ذکر کیا تھا سورہ نمل آیت نمبر اکاون میں پانچ میں آتا ہے فَأمَّا ثمودُ فَأُحْلِكُ شمس آیت نمبر چودہ میں دم دما آتا ہے ف دم دمام رب بے بے دم دما اور سورت الشعراء میں آزاب آیا ان تمام کا حاصل وہ ایک ہی ہے۔ فکانو کہ ہشیم المحتذر تو تھے وہ جیسا کہ وہ غاز کاٹی گئی المحتذر باڑ بنانے والے کی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر نجات کا واحد راستہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو للذکری نصیحت کے لیے فهل میں مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا یہ چوتھا واقعہ قوم لوت کا قذبت قوم لوت نظر حضرت لوت علیہ السلام اس سے پہلے بھی قرآن میں جگہ جگہ ان کا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے صدوم اور یہ مضافات کی جو بستیاں ہیں ان کے نام سور آراف میں ہم نے ذکر کیے تھے تو انہی بستیوں کی طرف انہیں اللہ نے بھیجا تھا اور اس یہ قوم یہ میں مبتلا تھی علماء ذرہ جب اس کے لیے ادبی لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسے تلذذ بال کہتے ہیں یعنی انسان یہ جی اپنی جنس کا یعنی مرد مرد سے وہ تلذذ لذت حاصل کرے تلذذ بالمثل تو یہ قوم یہ تلزز بالمثل کی بیماری میں مبتلا تھی حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن بدبخ نہیں مانے فرشتے جو ہے وہ نوجوانوں کی صورت میں وہ آئے تھے وہ عذاب کے لیے سورہ زاریات میں قال فما بکم ایو المرسلون وہ واقع آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا اور انہوں نے ان فرشتوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے اور پھر انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام یہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ آخر شب میں وہاں سے نکلے اور اللہ نے فرشتوں فرشتوں نے اس بستیوں کو بالکل اوپر کی طرف اٹھایا ان پر اوپر سے پتھروں کی وہ بارش وہ ہو رہی تھی اور یہ آج بھی وہاں پہ وہ جگہ وہ غیر آباد ہے وجہ یہ کہ اللہ نے قوم کو وہ ہلاک کیا تھا۔ قرضبت قوم لوتم بنظر جٹلایا تھا قوم نے پیغمبروں کو ڈرانے والوں کو ایک پیغمبر کی تکذیب یہ سارے پیغمبروں کو جٹلانے کے مترادف ہے کیونکہ اصول ساروں کے ایک ہیں یہ ان ارسلنا علیہم حاسبا بے شک ہم نے بھیجا ان پر حاسبا بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھروں کی بارش حاسب وہ پتھروں کی بارش کو کہتے ہیں کہ اللہ آل لوت مگر لوت کے لوت والوں کو یعنی لوت کے گھرانے کو ہم نے ان پر لیکن اس میں بھی اس کی بیوی وہ شامل تھی عذاب میں داخل ہونے والوں میں بے شک ہم نے بھیجا ان پر پتھروں کی بارش اللہ آل لوت مگر لوت کے گھر والے نجیناہم بسحر ہم نے نجات دی انہیں بسحر صبح کے وقت یعنی بالکل وہ رات کا جو آخری حصہ وہ ہوتا ہے من عندنا یہ مہربانی تھی من عندنا ہماری طرف سے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نتن یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظی اس نجینا کے لیے یعنی مفعول مطلق کبھی من لفظی ہی ہوتا ہے جیسے ضربا کہ بالکل وہ مزدر وہ ماقبل فعل سے ہی اسی باب سے آئے اور کبھی جب بعض مفعول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باب سے نہیں ہوتے لیکن مانا چونکہ سیم ہوتا ہے تو یہ نجات دینا بھی ایک نعمت ہے نجینا ہم بسحر نجات دی ہم نے انہیں صبح کے وقت صبح سویرے نعمتم من عندنا یہ محربانی تھی ہماری طرف سے کذالک نجزی من شکر قائدہ مستمر اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم انہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تابداری کرتے ہیں یہ ان کا بھی انجام ہے کہ جو اللہ کی تابداری کرے گا اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو یہ بدلہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے وَلَقَدْ أَنزَرَهُمْ بَتْشَتَنَا اور تحقیق درائیتا لوت علیہ السلام نے انہیں بَتْشَتَنَا ہماری گرفت سے ہماری پکڑ سے فَتَمَارَوْا تو انہوں نے جگڑا کیا تَمَارَوْا جگڑنے کو بھی کہتے ہیں اور شک کو بھی کہتے ہیں تو پس انہوں نے شک کیا یا پس انہوں نے جھگڑا کیا بالنذر ڈرانے والوں کے ساتھ یا انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کے بارے میں ولقد راودوه عن زيفه اور تحقیق انہوں نے مطالبہ کیا تھا اسلوط علیہ السلام سے مراودہ شہوت کے مطالبے کو کہتے ہیں اور تحقیق انہوں نے مطالبہ کیا تلوت علیہ السلام سے عن زيفه کے مہمانوں کے بارے میں فتمسنا اعینهم تو پس ہم نے اموار کی ان کی آنکھیں ہم نے ہموار کی ان کی آنکھیں قرتبی کہتے ہیں کہ جبریل نے اپنے پر کو مارا اور وہ پر مارنے کے ساتھ ہی وہ اندے ہو گئے اور ان کے ان کی آنکھیں یہ ایسے ہموار ہو گئی جیسے کہ دیگر چہرہ جو ہے وہ ہموار ہوتا ہے اور اس میں یہ آنکھوں کی یہ جو گہرائی ہے تو پھر یہ نظر نہیں آ رہی تھی بالکل گردن کی طرح یا یہ مراد ہے کہ نئی آنکھیں وہ تو تھیں لیکن اندھے ہو گئے اور پھر انہیں کچھ نظر وہ نہیں آ رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور یا یہ کہ فرشتے جو ہے تو وہ ان کی نظروں سے ایسے غائب ہو گئے پہلے تو وہ مہمانوں کی شکل میں وہ نظر آ رہے تھے لیکن پھر اللہ نے انہیں اندھا کر دیا پھر وہ نظر وہ نہیں آ رہے تھے یہ تمام معنی یہ مراد ہیں فتح نہ آیو نہ جی اور قرآن عام طور پہ جب شہوت والے لوگوں کا یہ تذکرہ کرتا ہے تو قرآن اسی طرح کے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں ان کی وہ بصیرت وہ زائل ہو جاتی ہے فتمس نہ تو پس ہم نے ہموار کی ان کی آنکھیں فضوق و آزابی اور ہم نے ان سے کہا کہ پس چکو میرا آذاب ونظر اور میرا ڈرانا و لقت سب بحم اور تحقیق و سب ہے بکرتن اور تحقیق صبح کے وقت آیا سب بکرتن اور تحقیق صبح کے وقت آیا بکرتن صبح سویرے یعنی صبح سویرے ان پر آیا کیا آزاب ان عذاب مستقر دائمی وہ دائمی عذاب وہ ان پر صبح سویرے صبح کے وقت آیا بالکل صبح سویرے فضوق تو اللہ نے کہا کہ بس چکو میرا عذاب وہ نذر اور میرا ڈرانا ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل میں مدکر اور تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے تو آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا یہ پانچوہ واقعہ ولقد جاء آل فرعون النظر اور تحقیق آئے تھے فرعون فرعونیوں کے پاس النظر ڈرانے والے حضرت موسیٰ حضرت حارون قذبوا بے آیاتنا جٹھلایا تا انہوں نے ہماری نشانیوں کو ہمارے موجزات کو حضرت موسی نے معجزات دلائل پیش کیے لیکن انہوں نے جھٹلایا کذبوا بی ایتینا کلھا جھٹلایا تو انہوں نے ہماری نشانیوں کو ساری نشانیوں کو فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر تو پس ہم نے پکڑ لیا انہیں پکڑنا عزیزن اس غالب ذات والا پکڑنا مقتدر جو قدرت والا ہے یعنی ایسی پکڑ کے جو ایک زبردست ذات کرتا ہے غالب ذات کرتا ہے اور قدرت والا ایسی پکڑ کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑا یہ پانچ واقعات یہ قرآن نے ذکر کیے تو اب موجودہ کفار کی طرف التفات ہے اور یہاں پہ موجودہ کافرین موجودہ منکرین کہ ان کے تین زعم اور گمان یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ آخر تم لوگوں پر عذاب کیوں نازل نہ ہو اور یہ آج کے دن بھی یہی بات ہے کہ تم لوگوں پر آخر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہ ہو تم لوگ کس باغ کی مولی ہو اور تم لوگ اللہ کی پکڑ میں کیوں نہ آؤ عام طور پہ لوگوں کے یہ تین ہی گمان ہوتے ہیں یا تو یہ کہ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں یہ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں تو کیا یہ موجودہ منکرین یہ پہلے منکرین سے بہتر ہیں کیا مطلب کہ تمہارے پاس یہ ساز و سامان اور یہ کر و فر یہ گزشتہ اقوام سے کچھ زیادہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ٹكنالوجی ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو روک دو گے تو یہ خیال بھی تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گزشتہ قومیں کہ اللہ نے انہیں جو جو بدن دیے تھے انہیں جو مال کی فراوانی دی تھی تو ساز و سامان میں وہ آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ تھے ٹیکنالوجی وغیرہ لیکن مال و دولت میں ان کی فراوانی وہ بہت زیادہ تھی تو جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو روکا نہیں تو کیا یہ روک لیں گے دوسرا گمان کیا یہ موجودہ منکرین آج والے کیا یہ اللہ کے ہاں سے کوئی پروانہ جو ہے وہ لکھ کے لائے ہیں اس کی طرف اشارہ ام لرافر کیا اللہ کی طرف سے کوئی پروانہ نجات کا وہ لے کے آئے ہیں کہ بس یہ جو بھی ان کے دل میں آئے تو وہ کرتے رہیں اور اللہ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا تو اللہ نے تو ایسی کوئی ایسا کوئی خط بھی نہیں بھیجا اور ایسا کوئی فرمان بھی نہیں بھیجا تیسرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ جتہ یہ بہت بڑا ہے ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو اگر عذاب آئے گا تو چلو ہم ایک دوسرے کی مدد کر لیں گے اور نیٹو بنا لیں گے اور ایک متحدہ فوج جو ہے وہ بنا لیں گے یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر اللہ کو شکست دے سکو گے تو چند دنوں کے بعد تمہیں اس کی حقیقت وہ معلوم ہو جائے گی اسی لیے یہ بدر کی پیشن گوئی بھی ہے یہاں پہ سیہ دبر یہ بدر کی پیشن گوئی بھی ہے ان مکی صورتوں میں تو یہاں پہ قرآن ان کی تمام یہ جو ان کی خوش فہمیاں ہیں تو قرآن اسے دور کرتا ہے <coughs> یقفارکم خیرمن من کم تو کیا تمہارے یہ منکرین تمہارے یہ منکرین یعنی تم خود خیر یہ بہتر ہو من اول ان کافروں سے یہ جو گزشتہ اقوام یہ گزرے ان سے تم بہتر ہو ساز و سامان میں بہتر ہو کوئی ٹیکنالوجی میں بہتر ہو تو وہ لوگ وہ بدن کی قوت میں عمروں میں سب چیزوں میں تم سے زیادہ تھے ام لم فی الزبر یہ دوسرا گمان ہے کیا تمہارے لیے برا براتن یعنی عذاب سے بچنے کا پروانہ براتن امن ہے آسان مانا کیا تمہارے لیے عذاب سے بچنا ہے یا عذاب سے بچنے کا پروانہ ہے فی الزبری آسمانی کتابوں میں کیا کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ آخری جو امت ہے تو وہ بچ کے رہے گی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور وہ امن سے ہوں گے کیا تمہارے لیے عذاب سے بچاؤ ہے فِذ کتابوں میں یہ ام یقولونا اور یہ وہ تیسرا گمان ہے یا کہتے ہیں یہ نَحْنُ جَمِيعٌ منتصر کہ ہم سب کے سب منتصر بدلہ لینے والے ہیں ہمارا یہ جتہ یہ مل کر بدلہ لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے سیحظم الجمع ویولون الدبر ان قریب شکست کھائے گا یہ جتہ اور ان کا یہ ٹولا ویولون الدبر اور وہ پھیر دیں گے اپنی پیٹ اور یہ بھی اللہ ان پر اپنی طرف سے عذاب نازل نہیں کرے گا بلکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ یہ شکست کھائیں گے اور پھر بدر میں رسول اللہ کے ہاتھوں اور صحابہ کرام کے ہاتھوں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے نوجوان صحابہ کے ہاتھوں یہ بڑے بڑے کفار یہ ہلاک کر دیے گئے اور قرآن نے یہاں پہ بدر میں ان کی شکست اس کی پیشن گوئی مکی صورت میں ہی دی ہے عمران آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں بھی وہاں پہ بھی ذکر کیا گیا تھا کلو ست لبونا کہ کافروں سے کہہ دیں کہ تم لوگ مغلوب کیے جاؤ گے تمہیں شکست دی جائے گی اور پھر اگلی آیت میں بدر کا واقعہ تھا بخاری کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر خیمے کے اندر تھے اور وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم انی انشدک انشدک عہدک و وعدک اے اللہ میں تم سے طلب کرتا ہوں تیرا وعدہ ان انشیتا لم تُعبد بعد اليوم اللہ اگر تو چاہے کہ اگر یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے تو اے اللہ آج کے بعد آج کے دن کے بعد پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی حضرت ابو بکر نے اللہ کے پیغمبر ان سے کہا کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے بہت آجزی اور فریاد کر لی اللہ کے پیغمبر وہ خیمے سے نکلے اور پھر یہی یہی آیت یہ پڑھ رہے تھے سیو زم الجمل بل ساعت موعدهم و ساعت ادھا و امر یہ آیات یہ پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام وہ بڑے خوش ہو رہے تھے سیحظم الجمع ویولون الدبر ان قریب شکست کھائے گا ان کا یہ جتہ ویولون الدبر اور وہ پیٹ پیریں گے اور وہ پیر دیں گے اپنی پیٹوں کو بل ساعتو اگر دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ بھی گئے تو قیامت کا عذاب اس سے تو بچ نہیں سکیں گے بل سا تو بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے وسا تو ادہا و امر و امر یہ دونوں اس میں تفضیل کے سیکھے ہیں و اور قیامت ادہ وہ ایک بڑی مصیبت ہے داہیہ بڑی مصیبت داہیہ مصیبت کو کہتے ہیں اور قیامت وہ ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے وہ امر اور بہت بڑی اور بہت کڑوی ہے امر مر سے ہے مر کڑواہٹ کو کہتے ہیں اور داہیہ کو کہتے ہیں قیامت یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے وہ امر اور بہت کڑوی ہے ان جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا تو اب یہاں پہ مجرمین اور متقین دونوں کا انجام ذکر کیا جاتا ہے ان المجرمین وس اور بے شک مجرم جو ہیں تو وہ گمراہی میں ہوں گے یعنی وہاں پہ بھی وہ ایک بات وہ نہیں کر سکیں گے کبھی ایک بات کریں گے تو کبھی دوسرا جوٹا بہانہ بنائیں گے بے شک مجرم وہ گمراہی میں ہوں گے وہ اور جنون میں ہوں گے پاگل ہوں گے اور یا سعر عذاب میں ہوں گے یوم النار اعلی وجوہ یاد کرو کہ وہ گسیٹے جائیں گے فنارے آگ میں علی وجوہ اپنے چہروں کے بل نٹانگ یعنی سے پکڑ کر انہیں چہرے کے بل وہ گسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا زو کو سقر کہ کے چکو سقر وہ آگ کا چھونا آگ کا عذاب جو ہے تو وہ اسے چکو سقر سورہ مدثر آیت نمبر چھبیس ستائیس میں سقر کی وضاحت آتی ہے سی ہی سکر و ماں ادرا کا ما کیا ہے لا کی ولا تدر کہ وہ نہ گوشت کو چھوڑے گا اور نہ ہڈی کو چھوڑے گا لوا ہے اس کی وضاحت وہ کی گئی ہے تو یہ جہنم کا وہ عذاب ہے تو کہا جائے گا زوق و چکو وہ آگ کا چھونا ان کل شلق نہ ہو بے قدر یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ آخر یہ لوگ یہ ہلاک کیوں نہیں کیے جاتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز کو اللہ نے اس کے لیے ایک تقدیر مقرر کی ہے یہاں پہ آیت میں قدر کے دو معنی ہیں یہ جی قدر کے دو معنی ہیں ایک معنی مراد اس کا تقدیر ہے قدر بمان تقدیر کے اور دوسرا معنی قدر مقدار یعنی ایک اندازے کے ساتھ ابن جزئی نے دونوں معانی یہ کیے ہیں ان ناقل شلق نہ ہو بے بے شک ہر ایک چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے بے ایک خاص اندازے کے ساتھ ہر چیز کی اللہ نے اس کا ایک خاص اندازہ وہ مقرر کیا ہے دنیا کا بھی اپنا ایک اندازہ ہے اسی طرح ہر ایک شخص کی زندگی کا بھی اپنا ایک اندازہ ہے تو اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ وہ پیدا کی ہے ہر کسی کی ہلاکت کا بھی اپنا وقت ہے اور یا بقدر بے شک ہر ایک چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے بقدر ان ایک اندازے کے ساتھ قدر یعنی تقدیر کے ساتھ اور تقدیر سے مراد اللہ کا وہ جو سابق اور ازلی علم ہے وہی مراد ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ اور نہیں ہے ہمارا حکم إِلَّا وَاحِدَةٌ مگر ایک ہی مرتبہ یعنی جب قیامت کو قائم کرنے کا فیصلہ کریں گے تو نہیں ہوگا ہمارا حکم مگر ایک حکم قلم بل بسر جیسے جپکنا آنکھ کا اور یہ اصل میں انسانوں کی سمجھ کے لیے یہ کہا گیا ہے ورنہ کہ اللہ اس سے بھی کم وقت میں قیامت کو قائم کر لیں گے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن چونکہ انسانوں کو سمجھانا مقصود ہے انسان کے لیے یہ آنکھ کا جپکنا یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انسان کے لیے بڑے اسے قلیل وقت سمجھتا ہے کلم بسر جیسے کا اشیاعکم اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا تھا اشیاعکم تمہاری مثل تمہاری مثل کافروں کو اشیا شیا کی جمع ہے کروہ گروہ کو کہتے ہیں یعنی وہ جو تمہاری طرح کے ہی منکر تھے ہم نے انہیں ہلاک کیا تھا بہل میں مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا وکل شی ان فعلوہ فی الزبر اور ہر چیز جو انہوں نے کیا ہے فی الزبر وہ فرشتوں کے صحیفوں میں ہے فرشتوں کے لکھے ہوئے صحیفوں میں ہے اور یا فی الزبر لوح محفوظ میں ہے یہ جو بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے اور فرشتوں کے ان اعمال میں بھی لکھا ہے وکل صغیر وکبیر مستتر اور ہر چھوٹی کبیر اور بڑی بات مستطر وہ لکھی ہوئی ہے مستطر وہ لکھی ہوئی ہے صغیر اور کبیر علماء نے اس آیت کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قرآن نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو خود تقسیم کیا ہے ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے اب بشارت آخر میں ان المتقینات ونہر بے شک پرہیزگار وہ تقوی والے فی جنات وہ باغات میں ہوں گے وہ نہر اور نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدقن، وہ وہ سچی بیٹک میں ہوں گے مقعد صدقن سے مراد جنت ہے اور وہ اس سچی بیٹک میں ہوں گے کے مقتدر اس بادشاہ کے پاس مقتدر جو قدرت والا ہے اور با اختیار ہے اس کی مجلس میں وہ اس سچی بیٹھک میں ہوں گے جنت میں ہوں گے اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے سورت میں تفصیل تھی گزشتہ سورت کے واقعات کی اور یہ گزشتہ سورت کا تتمہ تھا یہ سبق چونکہ زیادہ ہے تو اسی لیے دوبارہ پڑھ نہیں سکتے دعوانہ درج جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ اسے سن لیں العالمین